انََََََََََََََََََََ الحمدلّہ وسلاۃ توسلام ع بعد اماں بادہ من شعت ونرضیم اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے رب کی وہ رب تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم عبادت کر کے بچ جاؤ دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے اللہ تعالی وہ ذات اللہ دی جا لقم الرد فراشن اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا و سما بنا ان اور آسمان کو چھت و انزلہ ان اور آسمان سے نادل کیا پانی فخر جب ہی منس سمارا بس پیدا کیے اس پانی کے ساتھ پھل انواع اقسام کے رز قل تمہارے کھانے کے لیے جی یہ اللہ تعالی کی طرف سے دعوت ہے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے تمام انسانوں کو سب کو خطاب کر کے یہ دعوت دی ہے کہ اب ربکم عبادت کرو تم اپنے رب کی وہ تمہارا رب اللہ زی جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تو اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت یہ شریعتوں اور کتابوں کی اصل دعوت ہے اور اصل مقصد ہے تمام انبیاء کی کہ بھیجنے کا مقصد اللہ کی توحید کی دعوت ہے تمام کتابوں کے نظول کا مقصد شریعتوں کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے اور توحید کے اندر بھی سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عبادت کا کوئی حصہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ توحید کے اندر خصوصی طور پر اس کو دعوت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے اللہ تو یہ سمجھیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت عبادت کچل ڈالنا رون ڈالنا یہ لفسی ترجمہ ہے اس کا طریقے معبد وہ رستہ وہ سڑک جس پہ رولر چلا چلا کے اس کو بالکل برابر کر دیا گیا ہو اس میں کھڈے وغیرہ بالکل درست کر دیے گئے ہوں صاف سڑک ہو اس کو طریقے معبد کہتے ہیں جیسے موٹر بے بنائی جاتی ہے نا کہ اس کے اندر کھڈے نہیں ہیں اونچ نیچ نہیں ہیں تاکہ پوری رفتار کے ساتھ گاڑی چل سکے تو اللہ تعالی کی عبادت جب عبادت انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے ظاہر اور باطن کے سارے کس بل نکل جاتے ہیں اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور پوری رفتار کے ساتھ انسان اللہ تعالی کی اطاط کرتا ہے اور اصل زندگی کا مقصد حاصل کرتا ہے تو اب اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں کہ انسان کے تمام اقوال افعال اللہ کے لیے خالص ہوں یہ اور اللہ تعالی کا کوئی شریک نہ ہو انسان کے اقوال میں انسان کے افعال میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت میں شرک کیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے انسان کا کوئی قول ہو غیر اللہ کے لیے انسان کا کوئی عمل ہو کوئی فیل ہو یہ،, یہ عبادت کا شرک ہوگا عبادت سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ صرف یہ نماز پڑھے نماز عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے لیکن صرف یہی عبادت نہیں روزہ رکھے یہ عبادت ہے حج کرے یہ عبادت ہے ذکر کرے قرآن پڑھے صدقہ کرے یہ عرف عام میں تو ہم عبادت ان چیزوں کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو کا مطلب ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ چند اعمال کرو عام طور پر معاشرے کے اندر یہی بات سمجھی جاتی ہے اللہ اکبر یاد رکھیے الفاظ کے معنی بھی قوموں معاشروں کے رویے سے واضح ہوتے ہیں رویے کیا ہیں لوگوں کے معاشروں کے ملکوں کے اندر رہنے والوں کے چونکہ ہمارے ہاں رویے یہ ہیں کہ چند اعمال کو عبادت کے ساتھ خاص کر لیا گیا عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا تھا یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ چند چیزوں کو عبادت کے ساتھ خاص کر دیا مسلمانوں نے بھی اس وقت چند چیزوں کو عبادت کے لیے خاص کر دیا حالانکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے انسان کا کوئی عمل ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو اللہ کی عبادت نہ بن سکے ایسے عمل کی ایسے کام کی ایسی بات کی اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی عبادت نہ ہو یہ گویا کے بہت جامع مفہوم ہو گیا عبادت کا اسی لیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر بڑے بڑے فکاہ نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ کو پسند ہے کلو اللہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, پسند ہے, ہاں؟ پسند ہے وہ عبادت ہے انسان کی طرف سے تمام وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے صرف چند چیزیں مخصوص نہیں ہے یہ عبادت اتنی جامع چیز ہے کہ انسان کے ہر عمل کو ہی اللہ کی عبادت ہونا چاہیے دیکھیں اس کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے کیا صرف نماز کا عمل اس کا حساب ہوگا کیا صرف روزے کا یا چند امال جن کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں کیا ان کا حساب ہوگا نہیں ہر چیز کا حساب ہوگا جو زبان سے بولا جو آنکھ سے دیکھا جو کان سے سنا انسما ول بسر آ واد کا کان ان مسولہ کہ آنکھ سے جو دیکھا اس کا بھی حساب ہے زبان سے جو بولا اس کا بھی حساب ہے کان سے جو سنا اس کا بھی حساب ہے ہاتھ سے جو پکڑا اس کا بھی حساب ہے شرم سے جو کیا اس کا بھی حساب ہے قدم چل کے گئے اس کا بھی حساب ہے ہر چیز کا حساب ہے کیوں تقاضا یہ ہے کہ تمام و جوارے کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کا حساب نہیں اور جب حساب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا محاسبہ ہے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا مقصد عبادت مقرر کیا تھا تمہارے ہاتھوں کو عبادت کرنا تھی تمہاری آنکھوں کو عبادت کرنا تھی تمہارے کان تمہاری زبان تمہاری شرمگاہ تمہاری ہر چیز کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھی اور اگر تم نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی یہ حساب تمام چیزوں کا حساب ہونا یہ دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی کی عبادت ہونا چاہیے تو اس عبادت کی دعوت ہے کہ یہ عبادت اللہ کی اپنے رب کی کرو ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے ہاں تمہارے تمام اقوال تمہارے تمام افعال ہاں جی چاہے وہ دل اور دماغ کا فیل کیوں نہ ہو تمہاری ہر ہر چیز اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے یہ ہے بھائیو عبادت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کی تمام چیزوں کو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے مسلمان سیاست کریں حکومت بنائیں حکومت بنانے کو بھی عبادت سیاست کرنے کو بھی عبادت معیشت تجارت اس کو بھی عبادت سبحان اللہ پیسے کمانا پی اور پھر اس کا استعمال کرنا یہ سب چیزیں عبادت کے دائرے میں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا سب سے پہلے چار سوال ہوں گے ان میں سے دو سوال یہ ہیں کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ دو سوال ان چار سوالوں میں سے زندگی کا حساب جوانی کا حساب اور پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا تو گویا کے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی کی عبادت ہونا چاہیے میرے بھائی جب اس طرح انسان کی پوری زندگی مجموعی طور پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور ہر چیز اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے پھر انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے اور یہ مقصود ہے اس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا جی اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اس عبادت کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دے رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے بطور دلیل کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے یہ یہ کمالات ہیں یہ یہ افعال ہیں یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے پیدا اللہ کرتا ہے رزق وہ دیتا ہے زندگی وہ دیتا ہے موت وہ دیتا ہے ہر چیز اس کے, اس کے اندر تو وہ مکہ کے مشرق جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے وہ بھی ان باتوں کو قبول کرتے تھے ولا ان ہوں من خلق سماوات جب ان سے سوال کریں آپ کہ بتاؤ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو تو وہ کہیں گے ضرور کہیں گے یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا اس بات کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تھے کوئی بھی نہیں کرتا تھا آج پوچھ لو مغرب کے ملکوں میں جا کر پوچھ لو حتہ کے کمسٹوں سے بھی پوچھ لو ہندوؤں سے پوچھ لو کسی سے پوچھ لو رام نام رکھ لیا ہے اللہ تعالی کا لیکن لیکن ہر کوئی مانتا ضرور ہے جی چاہے مشرق سے مشرق بڑے سے بڑا مشرق بھی دنیا میں کوئی کیوں نہ ہو تو وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تخلیق کا عمل سارا اللہ تعالی کی طرف سے ہے کل اردو تم تعلن سی ہاں جی پوچھو ان سے کہ زمین میں جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اتنا وسیع اور سلسلہ بتاؤ یہ کس کا ہے تو وہ کہیں گے اللہ کا کل مباوت سب الفشل عظیم سہ کون رب ہے آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنے والا نظام چلانے والا وہ کہیں گے اللہ تو ان چیزوں کو مکے کے مشرق بھی مانتے تھے ان چیزوں کو باقی سب بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا اور اس دلیل کو پیش کر کے پھر اللہ نے اپنی عبادت کی دعوت دی کہ جب تم یہ کہتے ہو آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے نظام بھی اللہ چلاتا ہے مالک بھی اللہ ہے جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ خدا کیوں بنا رکھے ہیں پوجا پاٹ کے لیے ان کے سامنے جھکتے ہو ان سے ان کے نام کے ورد وظیفے کرتے ہو اور ان کے ان کو اپنا خدا کہتے ہو سجدے کرتے ہو بتاؤ کیوں کرتے ہو اگر مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہے غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو بطور دلیل پیش کر کے اپنی اپنی عبادت کو ثابت کیا ہے اور قرآن مجید میں ایک اسلوب اور اچھی طرح آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو انسان سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو دعوت دیتا ہے بھئی اپنی عقل سے سوچو یہ جو تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے کہ ایک چیز کی حقیقت تک تم پہنچ سکتے ہو تو اللہ تعالی تمہاری اس عقل کو دعوت دے رہا ہے دلیل کے ساتھ عقل دلیل مانگتی ہے عقل دلیل مانگتی ہے جانور تو کوئی دلیل نہیں نہ مانگتے انسان ہے نا وہ باتوں کے لیے ثبوت کے لیے دلیل مانگتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں دلیلیں دیتا ہے انسانوں کو تو یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں تخلیق کی بات کی جا رہی ہے بو رب عبادت کرو اپنے رب کی ایسے ادھر ادھر کی دعوت نہیں دی جا رہی جو تمہارا رب ہے جو تمہیں تمہاری پرورش کرنے والا تمہیں رزق دینے والا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اس رب کی تم تم عبادت کرو اللہ دی خالہ کم جس نے تمہیں پیدا کیا جو پیدا کرتا ہے عبادت اس کا حق ہے جو رزق دیتا ہے عبادت اس کا حق ہے یہ یہ ہے دلیل یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب دعوت فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے تھے تمہارے باپ دادا بھی یہ سلسلہ صدیوں ہزاروں سالوں سے جو انسانوں کا چلا آ رہا ہے اس زمین پر کتنی دنیا آباد ہے جو پہلے کتنی آباد تھی کتنی قومیں تھیں سب کو پیدا اللہ نے کیا تمہیں بھی پیدا اللہ نے کیا سب کو رزق اللہ نے دیا تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے تو اللہ وہ اللہ تمہیں اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تتقون عبادت کر لو گے اس دعوت کو قبول کر لوگے گے اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالی کی عبادت بنا لوگے تتقون پھر تم بچ جاؤ گے گمراہیوں سے بچ جاؤ گے اس دنیا میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے بچ جاؤ گے فساد سے بچ جاؤ گے نقصان سے بچ جاؤ گے اس دنیا میں یہ بہت ساری چیزیں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں تو اگر جس طرح اللہ دعوت دے رہا اس طرح عبادت کر لو گے تو ساری خرابیوں سے گمراہیوں سے بچ جاؤ گے نقصان سے بچ جاؤ گے اور پھر آخرت میں اللہ کے عذاب سے دوزخ سے حساب کی سختیوں سے تم بچ جاؤ گے تو بچنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پختگی ہے یہ دعوت دی آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے اللہ دی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی شکل دے دی ہے ایک فرش بنا دیا ہے ایک فرش بنا دیا اس زمین کو تمہارے رہنے کے لیے آبادی کے لیے آسانی سے تم اس زمین میں اپنے طور طریقے مرضی کے مطابق اپنے اپنے معاملات کو کو ہو اپنے گھر بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو تمہارے لیے ایک فرش کی حیثیت ایک بچونے کی حیثیت یہ بنا دی ہے اور سما اب بنا آسمان کو چھت بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کے طور پہ بنا دیا ہے. یہ دنیا ایک بہت بڑا کائنات ایک, گھر ہے. ایک بہت بڑا گھر ہے یہ زمین اس کے اندر ایک فرش کی حیثیت رکھتی ہے آسمان چھت کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس لیے بھی یہ نقشہ پیش کیا کہ اس کائنات کا رب پوری کائنات کا خالق ہی یہ کر سکتا ہے بتاؤ کیا کوئی اور کر سکتا ہے یہ دعوت دے کر جو اتنے اتنے بڑے پوری کائنات کو ایک گھر کی حیثیت دے کر بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اللہ تعالی کی عظمت کو سمجھانا مقصود ہے اللہ کی تخلیق کے کمالات کو بیان کرنا کہ سب کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے غیر اللہ کی طرف نہ رہ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا فرش بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا اور پھر اسی زمین آسمان کے اندر تمہارے رہنے سہنے کے تمام سائل مہیا کر دیے انزلہ آسمان سے پانی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے مرات رزق اللہ کم وہ پانی زمین پہ اترتا ہے زمین میں زمین پہلے مردہ سی ہوتی ہے لیکن جب اس کے اندر پانی شامل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر سے فصلیں اگتی ہیں پودے اگتے ہیں اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم تمہارے رزق کا سامان مہیا کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے جو تمہاری ضروریات زندگی ہیں ہم نے زمین کے اندر سے پورا کیا ہے سب کچھ جو تم کھاتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے جو تم پہنتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے تمہاری جتنی ضرورتیں زندگی کے ساتھ متعلق ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہاں سے پوری کرتا ہے اور رزق کے لیے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے شیخ حسین کہتے ہیں آسمان سے یہاں الف مراد ہے کہ بلندیوں سے بارش ہوتی ہے اور زمین کے زمین کے آباد ہوتی ہے اس بارش کے ساتھ پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ہر زی روح کو پیدا کیا ہے جعلنا من الما کل ہر زندہ چیز کی زندگی کو اللہ نے پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ متعلق کر دیا تو یہ پانی اللہ تعالیٰ نادل کرتا ہے زمین کو آباد کرتا ہے مختلف چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتی ہیں اللہ اکبر تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کیا یہ جو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں دے سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس نظام سے ہٹ کر کیا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار کہ وہ بھی اس زمین کے اندر کو ایسا سلسلہ کر کے دکھائیں بغیر پانی کے خشک زمین میں فصل آباد کر کے دکھائیں کچھ پیدا کر کے دکھائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ سارے کا سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے اور آگے فرمائیں وہ تم جانتے ہو ان ساری چیزوں کو یہ سب چیزوں کو تم مانتے ہو جب جانتے ہو مانتے ہو پھر کیوں بہت جاتے ہو کیوں عبادت غیر اللہ کی کرنا شروع کر دیتے ہو غیر اللہ کو تم اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہو کتنی بڑی زیادتی ہے یہ اسلوب دعوت ہے اللہ تعالی کی طرف سے فلا تج اللہ بس نہ بناؤ اللہ کے لیے اندازن شریک ند کی جمع یہ جو تم نے بہت سارے شریک بنا لیے ہیں اور ان کو بھی طاقت قوت کا مالک سمجھ لیا ہے اللہ تعالی کی صفات میں ان کو شریک کر لیا ہے اختیار کا مالک بنا دیا ہے جی اور بہت کچھ کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا ہے تو یہ بغیر دلیل کے تم کر رہے ہو ہاں؟ کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے جو آسمان بنایا ہے اس زمین آسمان سے نکل کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جو, جو نظام تمہارے ان خداؤں نے بنایا ہے اس زمین پہ جا کے آباد ہو جاؤ اور جو تمہارے ان خداؤں نے اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان اور نظام اور رزق یہ سارے سلسلے سے الگ نکل کر وہاں جا کر پھر اگر ان کی عبادت کرنا چاہو تو شوق سے کرو تمہارے پاس دلیل ہوگی لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے آسمان کے نیچے اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر آباد ہو کے اللہ کے دیے ہوئے رزق کھا کے تم خیر اللہ کو اللہ کا شریک بناؤ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے؟ یہ ہے دعوت دلیل, دلیل, دلیل کے ساتھ دعوت فلا تج اللہ اندازن نہ بناؤ اللہ کے شریک کوئی حق نہیں حق ہے نہ تمہیں شریک, شریک, شریک بنانے کا نہ ان میں سے کسی کو شریک بننے کا یہ حق ہے ہی نہیں اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اگر ہے تو دلیل لاؤ نہ اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں فرماتا ہے کہ ہے پوچھو ان سے کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہیں کچھ پیدا بھی کیا ہے کچھ ہے انہوں نے پیدا کیا کوئی بتاؤ نا کوئی چیز دکھاؤ نا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو بڑی شاندار مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا ان الزین تاب لایا جن جن کو ان کے سامنے جھکتے ہو عبادتیں کرتے ہو یہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کائنات کی ایک حقیر ترین چیز آسمان بنانا زمین بنانا کائنات کی چیزیں بنانا اللہ اکبر یہ تو بات ہی دور کی ہے یہ سمجھا رہا ہے اللہ تعالی سارے مل جائیں اکٹھے ہو جائیں سارے خدا سارے مشکل کشا یہ جن کو یہ دستگیر یہ فلاں فلاں بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں تم نے خود نام رکھ لیے من سلطان تمہارے باپوں نے اور تم نے ان کے کچھ نام رکھے ہیں ان ناموں کے ساتھ تم ان کو پوجتے ہو ان کو خدا بناتے ہو ان کی عبادتیں کرتے ہو تو یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی تو بنا دیں کیا یہ سارے مل کر ایک مکھی بنا سکتے ہیں آگے فرمایا مکھی بنانا بھی دور کی بات ہے یہ سارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے سے ایک ذرہ اڑا کر لے جائے یہ سارے اس کے پیچھے بھاگ پڑیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھھی سے وہ ذرہ چھڑا نہیں سکتے ہاں؟ یہ،, یہ ان کی طاقت ہے ہاں؟ یہ،, یہ ان کے ان کے اختیارات جو تم ان کے بارے میں سمجھتے ہو تو فرمایا والمطلوب کتنے کمزور ہیں ہاں جی یہ بچارے مرید بھی اور کتنے کمزور ہیں یہ پیر بھی اور یہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ سب سم کچھ سمجھا جاتا ہے ہاں وہ کمزور ترین چیزوں پر یہ عقیدے بنا کے تم بیٹھے ہو سبحان اللہ اللہ کی توحید کتنا بڑا مضبوط عقیدہ ہے جی اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف اللہ کا حق ہے کہ عبادت اس کی کی جائے تمہارا پیدا کرنے والا وہ سب کا پیدا کرنے والا وہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا وہ پھر یہ سارا نظام چلانے والا وہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں نظام بنانے چلانے میں کوئی شریک نہیں بارشیں کرنے میں کوئی شریک نہیں زمین سے پودے اگانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر تمہاری عبادت میں اللہ کا شریک کوئی کیوں ہو یہ دعوت یہ اسلوب ہے اللہ تعالی کا قرآن مجید میں جگہ جگہ بڑی بڑا حصہ توحید کی دعوت اور یہی اسلوب آپ بار بار انشاءاللہ اللہ پڑھیں اللہ اکبر کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ماشا اللہ و جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں عدلن کے لفظ بھی ہیں اجعلتنی الطنی لاہلن کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا نہیں کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تمام نبی اللہ کے بندے تمام ولی اللہ کے بندے اللہ تعالی نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا نہ تخلیق کے اختیارات میں نہ کسی چیز میں اسی طرح عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا نہ کسی کو اس کا حق حاصل وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین فلم تفالو تفالو فت کنارتی وقوع کن تم اور اگر تم ہوئی بن شک میں مما نزلنا نا اس سے جو نازل کیا ہم نے اللہ عبد اپنے بندے پر فتو پس بے صورت ان کوئی ایک صورت مم ہی اس کی مثل وضعو اور دعوت دی لو شہداءکم اپنے شریکوں کو گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے فئن لم تفعلوا اگر نہ کرو تم نہ کر سکو تم ولن تفالو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تم فتق النار رتی پس ڈر جاؤ اس آگ سے بقواس ہو جس کا ایندھن لوگ ہیں ول اور پتھر او عدت تیار کی گئی ہے بل کافرین کافروں کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت ہے جس طرح وہ لوگ اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بھی انکار کرتے تھے اللہ کے نبی پر نادل ہونے والی کتاب کا بھی انکار کرتے تھے جب رسالت کو ہی نہیں مانتے تھے تو کتاب کو شریعت کو, ان چیزوں کو کہاں سے ماننا تھا تو یہاں پھر اللہ نے اپنے نبی کی رسالت و نبوت کی دعوت پیش کی ہے اور اس کو بھی دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ساتھ بھی ساتھ انجام بھی واضح کیا ہے فرمایا ان کن تم فی را تمہیں بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کر رہے ہیں على عبدنا یہ بڑا عظمت والا بندہ یہ اسلوب بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو شان کو ملحود رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے یہ اسلوب اختیار کیا ممّا نزلنا عبدنا ہم اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پر جو نادل کر رہے ہیں تمہیں اس بارے میں شک ہے اور واقعی وہ باتیں کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یا کوئی آ کر تم لا علیہ بکرتم وسیلا یہ پہلے لوگوں کی قصے سے کہانیاں ہیں یہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں اور لکھتے کیسے ہیں فہ تملہ علیہ کوئی آ کر ان کو سنا جاتا ہے بتا جاتا ہے لکھوا جاتا ہے اور یہ ہمیں کہنا شروع کر ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جی یہ قرآن نادل ہو رہا ہے اللہ نے آج یہ حکم دیا ہے اللہ نے آج یہ بات کہی ہے تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے شک پیدا کرتے تھے اور اپنے انکار کے لیے اس کو پھر اپنے طور پر دلی انہوں نے نکار رکھی تھی اور کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہاں جی ہم باپ کو بھی جانتے ہیں ہم ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں ہماری برادری ہمارے خاندان ہمارے قبیلے سے ان کا تعلق اور ہمارے سامنے سارا کچھ پل کر جوان ہوئے تو آج کہتے ہیں یہ کتاب مجھ پر نادل ہو رہی ہے ہم نہیں اس بات کو مانتے پھر وہ کہتے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اس کے پاس بڑی دولت ہونی چاہیے سونے چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے اس قسم کی فضول باتیں کر کر کے وہ شک کا اظہار کرتے تو اللہ تعالی اب ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو آؤ ہم شک نکال لیتے ہیں شک نکالنے کا طریقہ کیا ہے فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِحِ ایسے کرو کہ تم بھی ایک صورت جیسے یہ قرآن کی صورتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے تو تم ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمہارے پاس بڑے بڑے عدیب موجود ہیں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں ہاں جی یہ بہت لکھنا پڑھنا بولنا جانتے ہیں تو پھر ان سب کو تم اکٹھا کر لو اکٹھا کر کے قرآن مجید کی مثل قرآن مجید جیسی کوئی صورت بنا کے لا کے دکھاؤ نا اللہ اکبر یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پر کیا ہے کہیں کہا کہ ایک کتاب اللہ نجتماۃ انس والن حاد القرآن سارے انسان اور سارے جن جمع ہو کر اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھائیں اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لا کے دکھائیں تمام انسان جمع ہو جائیں تمام جن جمع ہو جائیں کیونکہ مکے والے مکے والے جنوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے جنات کے بارے میں ان کے ان کے عقیدے بڑے عجیب و غریب تھے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی جمع کر دیا کہ ان کو بھی بلا لو تمہارے نزدیک وہ بڑی طاقت قوت کے مالک ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھائیں یہ دعوت دی کہیں فرمایا بے اشر سور کہ دس صورتیں اس جیسی بنا کے دکھاؤ کہیں فرمایا اس جگہ پر بھی فرمایا سورہ یونس کے اندر بھی ہے کہ ایک صورت بنا کے دکھا دو ایک صورت بنا کے دکھا دو صورتیں بڑی بھی ہیں صورتیں چھوٹی بھی ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی ایک صورت جیسی تم بنا کے دکھاؤ نا ذرا اگر تم اس چیلنج کو قبول کر کے تم اس کے برابر کی صورت بنا کے دکھا دو اور فیصلہ کر دو کہ واقعی یہ تمہاری بنائی ہوئی سورت قرآن مجید کے برابر ہے قرآن مجید سے بہتر ہے تو پھر ہم مان لیں گے کہ تمہارا شک کرنا اس شک کو پھیلانا یہ باتیں کرنا یہ ان کے اندر کوئی قوت طاقت ہے لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ باتیں ختم کرو بغیر دلیل کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا سبحان اللہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت ہو رہا ہے یہاں سے قرآن مجید اللہ تعالی کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے جس طرح اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معوزہ دیتا تھا اور اس دور کے حالات کے مطابق موجزات ملتے تھے موسا علیہ السلط وسلام کو موجہ دیا ہاں وہ سمپوں کا سفایا کر دیا ہاں جی ہاتھ کا سفید ہونا روشن ہونا یہ کیوں تھا کہ وہاں جادوگری کا بڑا زور تھا فرون جادوگروں پر بڑا اعتماد رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موج بھی اس قسم کا ظاہر کیا کہ جادو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکا حتیٰ کہ جب جادو گر مقابلے کے اندر آئے اور وہ جادو کو بھی جانتے تھے سمجھتے تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کا پھینکا ہوا عصا اس کے ساتھ سارا میدان ان کے سانپوں کا صاف ہو گیا ایسا سانپ یہ بنا سارا سب کو نکل گیا تو جادوگر تو جانتے تھے جادو کو جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے تو فورن ہی سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے وہ سمجھ گئے اللہ اکبر فرحون کہتا یہ تم نے سازش کی ہے میرے خلاف بہرحال اس وقت جادوگری کا بڑا چرچا تھا بڑی اہمیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ سلاط کو معوزہ بھی اسی قسم کا لا کے دیا کہ مقابلے کے اندر آنے والی قوت بے بس ہو جائے موزے کا مطلب یہ ہے کہ آجز آ جائے بے بس ہو جائے مقابلہ نہ کر سکے یہ ہے موجہ عیسا علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا موضاع دیے اللہ اکبر یہ مادرزاد اندے کے چہرے پر اللہ عیسا علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ان کو بینائی مل جاتی ہاں؟ برس کی بیماری ایسی بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے ہاتھ پھیرتے تو بیماری کا علاج ہو جاتا مردے زندہ ہو جاتے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے موجاد دیے وہ اسی مناسبت سے تھے وہاں حکمت کا بڑا چرچا تھا حکماں بڑی اہمیت رکھتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی عیسا علیہ السلاۃ وسلام کو موجزات بھی اسی قسم کے دیے کہ جہاں کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر سکے کوئی حکمت علاج نہ کر سکے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اندھا پیدا ہوا دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن عیسا علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو بینائی ملتی ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ حکمت ڈاکٹری نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ یہ معجزہ ہے یہ سچے معجزہ دلیل بنتا ہے نبی کی نبوت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کن چیزوں کا چرچا زیادہ تھا اہمیت زیادہ تھی بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے خطیب زبان کے بڑے ماہر یہ سبا معلقات بیت اللہ کی دیوار سے یہ لکھ لکھ کے لٹکائے ہوئے تھے یعنی بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکائے ہوئے تھے ہر سال میلہ ہوتا تھا سارے بڑے بڑے شعراء اکٹھے ہوتے قصیدوں کا مقابلہ ہوتا تو یہ اہمیت تھی اس دور کے اندر ان چیزوں کی زبان کی اہمیت لغت کی اہمیت شاعری کی اہمیت قصیدہ خان قصیدے لکھنے کی اہمیت اور ان کو ہی وہ اپنے بڑے بڑے سمجھتے, سمجھتے تھے اور بلکہ عرب دوسروں کو اجمی کہتے تھے عجم کہتے ہیں گنگے کو گنگے کو عربی اپنے آپ کو زبان والے کہتے تھے اور باقی سب لوگوں کو اپنے مقابلے میں گنگے کہتے تھے کہ یہ ان کی زبانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بڑا ناز تھا ان کو اپنی زبان پر اپنی لغت پر اپنے ادب پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو موجزہ بنا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن ہے اب اس کی دعوت دی جا رہی ہے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم بڑے ماہر ہو آؤ ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ نا نہ نہیں کر سکے یہ جتنی دے قرآن مجید جب سے نادل ہوا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور انشاءاللہ اللہ نہیں کر سکے گا فعلم تفالو ولن تفالو تم اگر نہ کر سکو اور ہر گز نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوت دی ہے پھر واضح کیا ہے کہ تم اگر کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے شوق پورا کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو نہیں کر سکو گے تم قیامت تک نہیں کر سکو گے تم اس کی لغت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر جو اللہ تعالی نے تاثیر رکھی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بلکہ کچھ لوگوں نے مقابلہ کرنے کی اگر کوشش کی بھی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بھاگ گئے اور کہہ لیا مان لیا مکے والے خود مانتے تھے ایسی روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن رات کے اندھیرے میں آ آ کر سنا کرتے تھے اور کہتے بھی تھے سن سن کر جب لذت آتی تو کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جب مجلسوں میں آتے تو کہتے ہیں یہ خود منا لیتے ہیں لیکن جب اکیلے قرآن کی تلاوت سنتے تو زبان سے یہ کہہ اٹھتے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ ہے اس کا اعجاز قرآن مجید کا موجہ ہونا فرمایا اگر تم اس کا مقابلہ کرنا بھی چاہو کر نہیں سکو گے جو چاہو کر لو سب کو جمع کر لو سب ادیبوں کو شاعروں کو خطیبوں کو سب کو جمع کر لو ہاں پھر ان کو بھی جن کو تم تم خدائی اختیارات کے مالک سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے شہداءکم کہہ کے سب کو دے دیا ہے سب کو ہمیشہ کے لیے چیلنج کر دیا ہے اللہ فرمایا اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے فتح کنارتی وقوت پہلے دلیل کے ساتھ بات کی ہے چیلنج کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد ان کا انجام بتایا ہے ان دعوت کے ساتھ دعوت کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ انجام بتاؤ آخرت بتاؤ جنت دوزخ بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی اسلوب بیان کرتا ہے ہمارے داعی حضرات کو یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے یہ بڑا کامیاب اسلوب ہے کہ بشارتیں دو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بشارتیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اگر تم اس کو لے کر چلو گے تو دنیا کے اندر تمہیں کیا ملے گا فتوحات تمہیں ملیں گی غنیمتیں تمہیں ملیں گی عزتیں تمہیں ملیں گی حکومتیں تمہیں ملیں گی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنتیں ملیں گی جنت کے انعامات ملیں گے تو یہ بشارتوں کا بیان کرنا اسلام کی دعوت کے ساتھ دعات کے لیے داع حضرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اسی طریقے سے پھر انکار کرنے کی کے بعد ہاں وعید ہے بہت سخت وعید ہے اگر انکار کرو گے تو کتنا نقصان اٹھاؤ گے دنیا میں فساد کا برپا ہونا یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ اسلام سے انکار کا نتیجہ دنیا میں اسلام قائم نہیں ہے یہ دنیا میں جتنے باطل غیر اسلامی نظاموں کا قیام ہے ان کی وجہ سے طبقات کی کشمکش انسان انسان کا قاتل حقوق کا غصب یہ بیان کرو اسی طریقے سے آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے آگ کتنی سخت ہے حشر کا معاملہ کتنا سخت ہے اللہ تعالی کی پکڑ کتنی شدید ہے تو قرآن مجید وعید بیان کرتا ہے ترغیب اور ترحیب یہ قرآن مجید کا اسلوب دعوت ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت ہے انبیاء کی دعوت میں ان دونوں چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے ترغیب بھی دینا اور ڈرانا بھی ترغیب اور ترغیب تو یہ دائی حضرات ماشاءاللہ آپ بھی دعوت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو آپ قرآن مجید کے اس اسلوب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں فلسفے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ دعوت اتنی قوت پکڑتی ہے نہ اس کے اثرات اور نتائج زیادہ مرتب ہوتے ہیں جیسے آج کل بڑے بڑے لوگوں نے دعوت میں دعوت کی بنیاد اپنے فلسفے بنا لیے ہیں اپنی چیزیں اپنے ڈھانچے بنا کر لوگوں کو لوگوں کو اپنے فلسفے منوانے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے دوزخ سے ڈراتا ہے اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے تو ان چیزوں کو قرآن مجید کا بیان کر کر کے ہمارے داعی حضرات کو بھی دعوت اس طریقے سے پیش کرنی چاہیے جنت کا بیان کرو دوزک کا بیان کرو جن دوزک کی سختیاں بیان کرو اور حساب کی سختیاں بیان کرو حشر کی سختیاں بیان کرو اس کے ساتھ لوگوں کے دل پسیت جاتے ہیں لوگوں کے دل زیادہ قریب آتے ہیں دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کو جو قرآن کا انکار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اب ان کے کیا ان سے کیا کہہ رہا ہے فتح وقوط ونا سلحدار ڈرو اس آگ سے اللہ اکبر بڑی سخت آگ ہے جس کا ایندھن لوگ ہیں انسان ہیں اور پتھر ہیں یہ لکڑیوں سے تو تم جو جلاتے ہو کتنی سخت آگ بنتی ہے کسی کو آگ لگ جائے تو ایک منٹ کے چند سیکنڈ بھی اگر وہ آگ انسان کو لگ جائے تو جلس جاتا ہے بندہ بچنا اس کا مشکل ہوتا ہے اس آگ سے حالانکہ یہ سترواں حصہ ہے اس آگ کا دو آگ کا انہتر حصے زیادہ سخت ہے وہ دوزک کی آگ انہتر حصے زیادہ سخت ہے دوزک کی آگ فرمایا اس آگ سے پھر بچ جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی سخت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جن پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے یہ گندک کے پتھر ہوں گے گندک جانتے ہیں نا یہ آگ کو بہت پکڑتا ہے یہ پتھر بھڑکاتا ہے آگ کو بڑی شدت پیدا کرتا ہے فرمایا کہ ان پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جلا جلایا ہے اور جناب بھڑکایا اس کو تیار کیا ہے اور انسانوں انسان اس کا ایندھن ہے صدا دینے کے لیے انسانوں کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا اللہ اکبر اور بعد مفسرین نے کہا بلکہ قرآن مجید میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حاسب جہنم انتم لہا واردون سورہ انبیاء میں فرمایا کہ تم, تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندن ہیں اس میں اشارہ ہے ہاں کیا کہ یہ جو تم پتھروں کے بت بنا بنا کے پوجھ رہے ہو یہ سارے پتھر بھی دو دخ میں پھینکے جائیں گے یہ تمہارے خدا بھی دو دخ میں پھینکے جائیں گے پھر لوگوں نے یہاں اعتراض کیا کہ جی ایسے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے نام کی بھی پوجا ہوتی ہے عزیر علیہ السلاۃ وسلام کو بھی لوگوں نے خدا بنایا تھا تو ان کے بارے میں کیا ہے آگے ہی قرآن مجید میں پھر اس کا جواب بھی دے دیا گیا انذین سبقت لحم الحسنہ انہا مبہد <مُبْعَدُون> کہ وہ لوگ ہیں نیک لوگ جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے غلط رویے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں کو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کے مقابلے میں شریک بنایا تھا ان کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا یہ سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے بہرحال وہ پتھروں سے آگ بڑکائی گئی ہے ایک لکڑی سے آگ کا جلانا یہ آگ اور اس کے مقابلے میں پتھروں سے جو آگ بھڑکائی جاتی ہے وہ کتنی شدید ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیے یہ جو آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں آتش فشاں پہاڑ یہ زلزلے ان کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں جب ان کے اندر, ان پتھروں کے اندر آگ بھڑکتی ہے تو کتنی شدت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ زمین پر دور دراز تک سینکڑوں ہزاروں میلوں تک شدید زلزلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پتھروں کے اندر آگ بھڑکتی ہے تو پتھروں کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوتی اللہ تعالی نے وہ دوزخ کی آگ پتھروں سے بڑکائی ہے انسان انسان اس کا ایندھن ہے پتھر اس کا ایندھن ہے فرمایا اور عدت یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے گویا کہ دوزخ جو ہے اس کا تعارف کیا ہے یہ کافروں کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ایمان والوں کے لیے نہیں یہ کافروں کے لیے ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے ہوگا بلکہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گنا دنیا میں معاف نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کو ایمان والوں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا گنا جلیں گے دوزخ کی آگ سے بعض انسانوں کے گناہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں ختم نہیں ہوتے آہ, وہ دو میں ڈالے جائیں گے دوزک کی آگ سے ان گناہوں کو جلا کر گناہوں سے پاک صاف کر کے بندے کو پھر وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ دوزک حقیقت میں مستقل طور پر ٹھکانہ کافروں کا ہے یہ تیار کی گئی ہے تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کی گئی وقتی طور پر کسی مسلمان کو بھی سزا تو مل سکتی ہے لیکن ٹھکانہ یہ کافروں کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سخت انداز سے ان کو وعید کی ہے کہ انکار نہ کرو کافر نہ بنو اللہ کے نبی کا انکار کر کے اللہ کی توحید کا انکار کر کے اللہ کی کتاب کا انکار کر کے اگر انکار کرو گے تو دو سامنے ہے اس کو دیکھو اس کے عذاب کو سمجھو اور اس سے بچو اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ مان لو قبول کر وبشردین الصالحاط اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے وہات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لہم کہ ان کے لیے جناطن باغات ہیں تجری من تحت حل انہار چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں کلاں روزے جب رزق دیا جائے گا ان کو منہا اس سے یعنی ان باغات سے من سمرا پھل پھلوں کا رزق دیا جائے گا رسکن کھانے کے لیے قالو تو کہیں گے حاد اللہ جی یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل جو دیا گیا تھا اس سے پہلے یعنی دنیا میں بھی یہ پھل ہمیں دیے گئے تھے وہ اتو متشابہ اور دیے جائیں گے وہ اس سے ملتے جلتے ملتے جلتے پھل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی ولہم اور ان کے لیے فی ان جنتوں میں ازواج بیویاں ہیں متحرت ان پاکیزہ وہ اور وہ فی ان جنتوں میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ والے پہلے وعید تھی ترہیب تھی برے انجام سے ڈرایا گیا تھا دوزک کی سختی کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی پھر بشارت آ گئی اور قرآن مجید کا عمومی انداز یہی ہے کبھی پہلے جنت کا بیان ہوتا ہے ساتھ دوزک کا بیان ہوتا ہے کبھی پہلے دوزک کا بیان ہوتا ہے ساتھ جنت کا بیان ہوتا ہے پہلے خوشخبریاں آتی ہیں ساتھ وعید آ جاتی ہے یا پہلے وعید بیان ہوتی ہے تو ساتھ پھر خوشخبری بیان کر دی جاتی ہے تو انسان کی فطرت ہے اگر وعید ہی وعید ہو مایوسی آ جاتی ہے انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی اور مایوسی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ بندہ پھر حق کی دعوت کی طرف بڑھ نہیں سکتا قبول نہیں کرتا اصلاح نہیں کرتا مایوس آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وعید ہی وعید ہو تو یہ مایوسی پیدا ہو سکتی ہے بد پیدا ہو سکتی ہے لیکن جہاں جتنی ضرورت ہوتی اتنی بعید ساتھ پھر بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں جنت کے انعامات بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان کیا جاتا ہے جب اللہ کا غصہ بیان ہو رہا ہے ساتھ اللہ کی رحمتیں بیان ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بیان ہو رہا ہے ساتھ بشارتیں بیان ہو رہی ہیں تو یہ بہت ایک فطرت کا اصول ہے فطرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ساری دعوت فطرت کے اوپر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر بنایا ہے دعوت بھی اسی فطرت پر ہے دعوت بھی حقیقت میں اسی فطرت پر ہے انسان کی طبیعت ایک وقت ایک چیز کو چاہتی ہے دوسرے وقت دوسری چیز کو چاہتی ہے ایک ہی وقت میں اس کے اندر بڑا تنوع ہے یہ فطرت ہے اور اس فطرت کا خالق اللہ ہے اس کے اندر جتنی خوبیاں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں نا اللہ جانتا ہے ان سب کو تو اس کی طبیعت اس کی فطرت کے عین مطابق یہ دعوت اللہ اکبر تو ساتھ بشارت شروع ہو گئی ہے پہلے وہ بیان ہوئی فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجئے خوشخبری دیجئے کن کو امن و عمل صالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بشارتیں ایمان والوں کے لیے ہیں امال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے وعید ہے تو فرمایا کہ جو اصلاح کر لیں جو ایمان قبول کر لیں اپنے عمل کو درست کر لیں سبحان اللہ ان کے عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ بڑے اعزاز و اکرام سے نوازے گا اللہ کے پاس سب سے بڑا انعام اپنے مومن بندوں کو دینے کے لیے اپنی جنت ہے جنت میں اپنا دیدار ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دیجیے خوشخبری دیجیے اللہ اکبر ایمان کیا چیز ہے ایمان زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے سمجھ گئی ہے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تینوں میں سے ایک چیز کا نقص یہ ایمان کا نقص ہے لیکن اس موقع پر اس آیت میں ایمان کے ساتھ عمل سوالے کو الگ بیان کیا گیا ہے کہ عمل سوالے کی بہت اہمیت ہے اور عمل کے ساتھ ہی ایمان بڑھتا بڑھتا ہے عمل کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے عمل سوالے بندہ جتنا زیادہ اہتمام کرے گا اتنا ایمان اس کے اندر بڑھتا جائے گا جتنے عمل میں کمزوری آتی جائے گی بندے کا ایمان اتنا ناقص ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا حتا کہ نفاق آنا شروع ہو جائے گا نفاق فسق و فجور آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ عمل سے ہی اس کا تعلق ہے تو عمل سے ہی ایمان زیادہ ہوتا ہے اور عمل کی کمزوری سے ایمان کم ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ بیان کرتی ہے اور صالح کس کو کہتے ہیں سالے کا لفسی معنی ہوتا ہے کام آنے والا کام آنے والا سال صالح، سال لمل جو کام کر سکے جو پرزا فٹ ہو سکے مشین ہے نا مشین ہوتی ہے جی جو پھر پرزا اس کے اندر فٹ ہوتا ہے اس کی چوڑی صحیح ہوتی اس کو صالح کہتے ہیں عربی لغت میں یہ معنی لکھا ہوا ہے جو پرزا مشین کے اندر فٹ ہو جائے یہ ہے صالح اللہ اکبر اللہ تعالی نے یہ جو مشین بنائی ہے نا اور اس کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا تو پھر اس کے اندر جو جو عمل فٹ ہوتا جاتا ہے وہ عمل صالح اور پھر ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے جو عمل انجام کے لیے نتیجے کے لیے فائدہ دے سکے جو عمل جنت میں جانے کا باعث بن سکے جو عمل انسان کی زندگی کا اصل مقصد عبادت پورا کر سکے یہ ہے عمل صالح یہ ہے عمل صالح اللہ اکبر تو فرمایا جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے نیک عمل کیے عمل صالح کی تعریف کیا ہے جو عمل خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اللہ کے لیے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق کیا جائے اگر غیر اللہ کے لیے ہو چاہے عمل کتنا ہی اچھے ہو وہ عمل نہیں ہے ہاں؟ اولیاء اللہ کے لیے دیگیں پک رہی ہیں نظر و نیاز ہو رہا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے گیارہویں کا ختم ہو رہا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے محنت ہو رہی کام ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ عمل عمل صالح نہیں ہے کہ یہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی کے بجائے اللہ کے خیر کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے یہ فلاں کی رضا اس میں شامل ہے صاحب کا قرب اس کے اندر ضروری ہے یہ عمل عمل صالح نہیں ہے پھر ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے بندہ سمجھتا ہے یہ طریقہ بہت اچھا ہے یہ فلاں بندے کا طریقہ بہت اچھا ہے یہ میرے امام صاحب کا طریقہ بہت اچھا ہے بھائی تیرے مولوی سے میرے مولوی کا طریقہ زیادہ بہتر مجھے زیادہ پسند آیا نہیں نہ اس مولوی کا نہ اس پیر کا نہ کس کا یہ طریقہ صرف نبی کا نبی کا طریقہ اختیار کر کے عمل کرو گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں صالح کہ گا مقبول ہوگا اجر ہوگا تو عمل سوالح کا ہوگا دو شرطوں کے ساتھ اللہ کے لیے ہو اور نبی کے طریقے پر ہو یہ بھی عمل صالح کی وضاحت میں شامل فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دیجیے جی جی کہ ان کے لیے جنتیں ہیں ہاں? ان کے نیچے نہریں جاری ہیں بھائی جنت جنت میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے لیکن اس کا نام جنت حالانکہ اس کے اندر آگے ولہم فیاز باز متارن بیویاں اس کے اندر نہریں اس کے اندر ہاں جی خوبصورت بلڈنگ اس کے اندر ہاں اتنے خوبصورت خیمے اس کے اندر کیا کچھ نہیں رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں سب کچھ ہیں لیکن چونکہ باغات کی کسرت ہوگی باغات کی کثرت ہوگی اور اس کثرت کی وجہ سے جنت کہا جاتا ہے ویسے بھی اربوں کے ہاں یہ مکے میں وہ لہتے تھے مکے کے قرب و جوار میں نہ باغ تھے نہ درخت تھے وہ درختوں کو اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے مکے والے ہاں? وہاں تھے ہی نہیں ابھی انہوں نے ادھر ادھر سے مٹی لا کے تو وہاں پارک بھی بنا لیے ہیں کچھ درخت بھی اگا لیے ہیں ورنہ بے واد ان غیر زر اندا بیت کل محرم یہ وادی تو وہی ہے نا جس کے اندر نہ فصل ہے نہ پودے ہیں نہ درخت ہیں نہ کچھ ہے تو مکے والے ان چیزوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مناسبت سے اس کا نام ہی جنت رکھا باغ باغ کہ پودوں کی کثرت باقی بھی سب چیزیں ہوں گی لیکن ان میں نمایاں سب سے بڑا نمایاں حصہ یہ باغات کا ہوگا تو اس کا نام ہی اس وجہ سے جنت رکھ دیا گیا فرمایا وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے اوپر باغات ہیں نیچے نہریں جاری ہیں کیا خوبصورت نقشے ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہاں جی منہا من سمارا تن جب ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو کیا کہیں گے ہاں کہیں گے ہاد اللہ رزکنا من قبل یہ تو دنیا میں بھی تھا دنیا میں بھی یہ چیزیں مل رہی ہیں انگوروں کا ذکر ہے انگور دنیا میں بھی ہیں انار کا ذکر ہے انار دنیا میں بھی ہیں کھجوروں کا ذکر ہے کھجور دنیا میں بھی ہے فرما کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے اندر جو لذت ہوگی سبحان اللہ وہ دنیا والی نہیں وہ جنت والی ہو ہاں وہ جنت والی ہوگی دیکھ کے کہیں گے بھی ہم جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پہلے ان چیزوں کو ہاں لیکن لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اس کی لذت کیا ہے اس کے استعمال یہاں تو کھاتے ہیں کھانے کے بعد پیشاب آگیا گیا بھی لٹین چلو گئی جی وہاں کھائیں گے نہ وہاں اس کے نہ کوئی لٹرین جانا پڑے گا نہ پیشاب نہ پخانہ نہ تھوک نہ یہ نہ بدبو نہ کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے اس کا معاملہ یہ الگ ہے جنت کے اندر چیزوں میں سبحان اللہ خوشبوئیں راحتیں لذتیں اس کا احساس بندہ یہاں کر ہی نہیں سکتا وہ تو متشا بحا اور ملے جلے پھل ہوں گے ہاں جی ملے جلے پھل ہوں گے اس سے یا تو مراد دنیا میں شکل میں جو تھے بظاہر شکل میں ایسے ہوں گے لزتوں میں الگ الگ میں وہاں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوں گے کیا کچھ ہوگا بس جو بیان ہو گیا ہم مانتے ہیں انشاءاللہ اللہ جا کر دیکھیں گے اللہ کی جنت میں پورا بیان دنیا میں ہو سکتا ہی نہیں بس اس کے بارے میں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے جنت کے بارے میں دوزک کے بارے میں حشر کے بارے میں قبر کے بارے میں جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا جتنا اللہ نے بیان کر دیا جس کیفیت کو بیان کر دیا بس اس کو اسی طرح ماننا چاہیے یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اپنے طور پر اس کے اندر اضافے کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ نہیں چاہیے ولاحم فیحا ازواج ان متحرت اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ کسی نے ان کو مس نہیں کیا ہوگا کسی نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا وہ چھپی ہوئی پردے میں اللہ تعالی نے سنبھال کے رکھی ہوئی اپنے مومن بندوں کے لیے انعام کے طور پر جہاں اللہ تعالیٰ اور بہت میوے دے گا پھل دے گا رہنے کے لیے مکان جنتوں کی نعمتیں ان کے اندر ایک نعمت یہ اللہ پاکیزہ بیویاں دے گا۔ ولہم فیھا ازواج متہراۃ پاکیزہ سبحان اللہ گویا کہ عورت کا پاکیزہ ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے ہیں کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ اپنے اعمال میں اپنے کردار میں بڑا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے اور یہ پاکیزہ ہی جنتوں کی مہمان بننے والی ہیں پھر وہ مرد جن کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی یہ بھی پاکیزہ دنیا کی زندگیاں بسر کر کے جائیں گے تو یہ پاکیزہ بیویاں انعام میں ملیں گی پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے وہ فیح خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہاں جی یہ کہ پتا نہیں جانا تو چلو جی چلے جائیں گے پھر رہیں گے کتنی دیر دنیا میں تو آج یہ مر گیا کل وہ گیا پہلے تھے نہیں رہے ہم ہیں نہیں رہنا کتنا کس کے پاس وقت ہے فرمایا دنیا اور آخرت کا فرق یہ ہے جب جنتیں ملیں گی تو دو چار دنوں میں دو دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے یا محدود وقت کے لیے نہیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں ہمیشہ ہی رہنا کہیں کسی نے ان سے نکلنا ہی نہیں ہے تو یہ آسائش اور راحت کی مستقل جگہ کے لیے انسان اپنی عارضی زندگی کو قربان کرے یہ دعوت ہے یہاں یہ مستقل نہیں ہے مستقل وہاں ہے اور دنیا کو جنت نہ بناؤ دنیا دار کیا کرتا ہے دنیا دار یہ کرتا ہے مال جمع کرتا ہے بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے بڑے بنگلے کروڑوں بھر بھر کے و آرام کی جگہ یعنی جو جنت کے نقشے اللہ نے بیان کیا ہے دنیا میں ہی وہ نقشے بناتے رہتے اور ظالم نقشے بناتا رہتا ہے کل تو رہے گا نہیں ہاں کل دوسروں کے کام آئے گا اپنی جنت بنا جس میں ت نے ہمیشہ رہنا اکبر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کا تذکرہ کیا نا جنت کو بطور انعام بیان کیا ہے بہت ساری چیزیں انعامات کے طور پہ بیان کی گئی ہیں یہ بھی انعام ہے کہ مستقل ہے مستقل ہونا بہت بڑا انعام وقتی ہونا ایک آدمی کو بہت آرام ہے لیکن اس کو باتیں بھائی یہ ایک ہفتے کے لیے بھائی تیرے پاس پھر نہیں بہم فی ہ یہ انسانی فطرت فطرت ہے انسان کا انسان کے دل میں ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے وقتی محدود چیز کو ویسے دیکھو عجیب بات ہے محدود چیز کو پسند نہیں کرتا مستقبل کو پسند کرتا ہے اچھے مستقبل کو پسند کرتا ہے وقتی چیزوں کو یہ پسند نہیں کرتا اس کی فطرت کے خلاف ہے لیکن یہ دنیا کا دھوکا ایسا بڑا دھوکا ہے کہ یہ مستقل چیزوں کو پسند کرنے کی بجائے ان محدود قسم کی چیزوں میں ریت جاتا ہے یہ ہے اس دنیا کا دھوکا اس کو دھوکا کہتے ہیں عثمان تر